منفک ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی صورت عیسا اترے جو ان کے دلوں کی چھپی جتو دے تم فرماؤ ہنسی جاؤ اللہ کو ضرور ظاہر کرنا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے